نئی جو آوازیں آئی ہیں خالصہ جیسے مہناز ہے یا نیا نور ہے یا نائی اختر ہے اس میں آپ کو کس کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں کہ بہتر ہو سکتی ہے امکانات کا اندازہ جب ہوگا جی جب یہ کوئی اچھی چیزیں گائیں گی جسے میں میوزک سمجھتا, سمجھتا ہوں تو اب جس قسم کے گانے ان سے گوائے جا رہے ہیں اس سے تو آپ تو صرف وائس کی کوالٹی جج کر سکتے ہیں کہ اس میں ایپٹیچیوڈ کتنا ہے وہ کیا کچھ کر سکتی ہے یہ کر سکے گی یہ نہیں کر سکے گی اس کی مطلب کوئی ججمنٹ نہیں ہو سکتی مگر یہ ہے وائس کوالٹی کے لحاظ سے نائید دفتر کی آواز اچھی ہے سریلی ہے سرمے ہے سب کچھ ہے مگر یہ کہ جب تک یہ سینٹیمنٹل ٹائپ کے گانے ایکسپریسو گانے نہیں گائے گی تو میں یہ اندازہ نہیں کر سکتا یہ کہاں تک فیلنگس ایکسپریس کر سکتی ہے میوزک آفٹر آل فیلنگ جس ٹائپ کا میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کس हैं अगर گانے بنتے ہیں یہی یہ بن رہے ہیں اگر یہی یہ وہ کرتی رہی تو کہ کچھ, کہاں تک سب کے سب یہی یہ کچھ گا رہی ہیں. سارے کمپوزر اب اس وقت یہ تین چار کمپوزر ہوں گے وہاں لاہور میں جن کے پاس 3 فور آف دا پکچر خوزہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نئی وائسز نہیں آتی ہیں جیسے میل میں بھی ہے اب تقریباً رشدی تو پرانی ہو چکے ہیں میڈیسن ہیں اور کوئی نہیں آ پا رہا دیکھیے پہلے جو تھی ہماری ٹریننگ گراؤنڈ اس کی وائسز کی وہ وہی بازار اچھی وائسز وہیں سے ہمیں ملتی رہی ہیں تو اب وہ بازار جہاں تک اس علم کا تعلق ہے اس اے ڈیڈ اینڈ نہ وہ استاد رہے وہاں بتانے والے نہ وہ سیکھنے والے رہیں اب تو وہاں سیکھا ہی ہوں جاتا ہے کہ فلم کا گانا چلا ریکارڈ مگایا یاد کر لیا باجے والے کو ہیلپ یاد کر لے ٹیو اور ٹی وی کے ادارے جو ہیں یا آرٹ کاؤنسل وغیرہ ہیں وائسز کو نہیں ٹرین کرنے میں کوئی مدد دے سکتی ہیں یہ تو نہیں دے سکتے اگر جیسے ان کا کاؤنسل آف آرٹس کا ارادہ ہے اکیڈمی بنے میوزک کی اکیڈمی بنے اور باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہو پھر پاسبلٹی ہے کہ یوں ہو اب تو یہ ہے کہ اگر وائسز کوئی ایم میں اچھی ہیں بھی تو وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کس قسم کے گانے سنتی ہیں ریڈیو پہ بھی سنتے ہیں وہ لوگ لائف لو کلاس کمپنی کہ جہاں پہ اس قسم کے گانے ہے جو, جو بنا کے دے رہے ہیں انہیں تو کوئی بھی سیلف جو ہے لڑکی یا کوئی لڑکا بھی ووڈنٹ کامن تو اس لیے ہو سکتا ہے آب میں اب عرض کرتا ہوں ابھی آپ آب سے کہ مجھے پچھلے دنوں میں دو تین مہینے سے ایک صاحب باقاعدہ مجھ سے ٹیلی فون پہ بھی گفتگو ہوئی ان سے وہ ان کی بہن گاتی ہیں شریف آدمی ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں نام بعد میں بتا دوں گا آپ کو تو ان کی بقول ان, ان کی سسٹر ہیں جو گاتی ہیں ان کی ٹیلی فون پہ بھی میری باتیں ہوئی ہیں کلچر خاتون معلوم ہوتی ہیں حادث لحاظ سے تو وہ صرف سنانا چاہتی ہیں وہ سنانے کے لیے بھی وہ اصرار ان کا یہی ہے کہ میں ان کے گھر پہ آ کے سنوں سمجھے نہیں تو آپ کیسے اگر ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز بہت اچھی ہو کوئی جو اتنی آپ کلچرڈ یا اتنی, اتنی, اتنی, اتنی, اتنی اسٹینڈرڈ پہ خاتون ہیں کہ جو گانا سنانے کے لیے بھی اپنے گھر سے باہر نہیں آنا چاہتے سمجھے نہیں تو آپ کے اسٹوڈیو میں کہاں گے سمجھ آپ کا ماحول ایسا بن چکا ہے اسٹوڈیو کا ہو سکتا ہے بہت سی اچھی بوائز ہوں باہر اس اس کلاس کی تو بات کر چکا ہوں کہ وہاں پہ نہ وہ استاد ریز بتانے والے آواز کے لگاؤ بتانے والے نہ تو بولے اور نہ گانے والی بول رہی وہ تو اب ان سے ریکارڈوں سے فلمی گانوں سے سیکھتی ہیں اور وہی کچھ کرتی ہیں مگر جنہوں نے باقاعدہ گھروں میں سیکھا ہے میں نے اپنے ایک ریسنٹلی ایک ایک جگہ میں جانے کے اتفاق ہوا ان کا نام رضا کاظم ہے یا کچھ بڑے مشہور آدمی ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا ٹیپ مجھے سنایا انہوں نے کوئی وینا ایک بنائی خود وینا بجائی انہوں نے وہ اتنا خوبصورت وینا بجائی تھی انہوں نے جس کو چھت نہیں مگر مجھے پہلی دفعہ ان کے گھر پہ سنا وہیں تفاگن میری رائے پوچھیں میں نے یہ تو آلموسٹ پروفیشنل جی بجاتے ہیں کہ میں نے روی شنکر سے بھی میں یا شریف خان صاحب بھی انہیں تعلیم دیتے تھے ایسے گانے والے میں ملیں گے آپ کو شریفوں ملیں گے مگر وہ یہاں کیوں آئے جو ماحول آپ نے بنایا ہے اور جس قسم کا میوزک آپ بنا رہے ہیں اس میں کون حصہ لے تو وہ بازار ویسے بند ہو گیا یہ بازار آپ یہ بازار نہیں بلکہ یہ جو آپ کے ہے درواز دیتے آپ یہ آپ پہ بند ہو یہ ہو گیا ورنہ وائسز خدا کی دینا ہر کسی نے کسی کو دیتا ہی ہے وہ یہ تو کبھی نہیں ہوگا کہ سارے ملک بھر میں اس نے آواز کسی کو نہ دیو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو دے رکھی ہوگی मगर आप आपने जो म्यूजिक देना शुरू कर दिए लोगों को पेश करना शुरू किया है वो ऐसा है कि जो इंटरेस्टेड कल्चर लोग होंगे वो इस तरफ आएंगे हाँ रेडियो में आ सकते हैं आप लोगों का काम है आप उन्हें इंकरेज कर सकते हैं मगर अब देख रहे हो टीवी वी में तो बिल्कुल उन्होंने फिल्मों को एप करना शुरू कर दिया जो फिल्मी गाने होते हैं वैधिक तो वहां उन्हें کوئی ڈسٹنکشن تو رہی نہیں رہی اب ایسا ہے اچھا خالص صاحب ایک عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ پکی وائسز ہوتی ہیں یا کلاسیکل جیسے فریدہ خانم کی ہے یا میدی حسن ہے یا اقبال بانو ہیں میدی حسن خیر حسن میں گانے گاتے ہیں وہ پلے بیک سنگنگ کے لیے اچھی نہیں ہوتی پلے بیک سنگنگ کے لیے خاص قسم کی وائس ہوتی تو کیا آپ کا اس کا کیا خیال ہے یہ بات تو نہیں ہے کہ خاص قسم کی کہ اتنی پکی اس ٹائپ کی آواز جو جس میں معلوم ہو پروفیشنلزم وہ اس لیے ہمارے لیے موضوع نہیں ہے کہ ہمارے جو کریکٹر فلم کے ہوتے ہیں وہ تو ایمیچورز ہوتے ہیں شریف گھروں کے ہوتے ہیں جج کی لڑکی ہے کسی پروفیسر کی بیوی ہے یا کوئی جو بھی لے لیجئے تو اس کا اگر گانا پکی آواز میں آئے گا کل اس وائس میں آئے گا جسے جیسے آپ کہتے ہیں منجیو آواز اس ٹائپ کی तो उस सूट ही नहीं करेगा अब लता की आवाज को लीजिए लता की आवाज मोस्ट नॉन प्रोफेशनल आवाज यही उसका हुसन है और यही वजह है कि वो इतनी पॉपुलर है सुरैया की आवाज को लीजिए वो गाना जानती नहीं थी सुरैया बिल्कुल गाने से ना वाकिफ थी ना दीखा था उसने ना वो जानती थी मगर पॉपुलर थी उसकी आवाज ने घरेलू था ایک وہ ایک شراکت کہہ لیجیے اسے کیا کہہ لیجیے جو بھی کہہ لیجیے اس کے بعد میں تھا وہ وہی چیز اپیل کرتی تھی دی دیہاتی لڑکی بن کے آتی ہے تو دیہاتی معلوم ہوتی تھی اب آپ کی دیہاتی لڑکی بھی گاتی ہے تو یوں معلوم ہوتی ہے تو خورانٹ عورت پتا نہیں کہاں سے آ کر بیت بازی کر رہی ہے سمجھے نا تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وائس جو پلے بیک کی ہے وہ اس میں اتنی ڈسٹنگ پروفیشنلزم کیونکہ وہ پھر آپ کے جو ڈراما ہے جو فلم پہ کریکٹر جو ہیں ان کو وہ سوٹ نہیں سوتے وائس ایسی نان کمیٹل ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو سوٹ کرے اچھا خزر ابھی آپ نے سورجا کا تذکرہ چھیلا تو آپ کا ایک بہت پرانا گانا تھا اس کا پاپی پی پی بول پپی ہر پیپی بہت اچھے گانے وہاں پہ یہ بھی تھا وہ اس دور کے اور اس دور کی فلم موسیقی میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے چیپ بلگرزم لے آئے ہیں ایک تجربہ اور کیا گیا کہ اس زمانے میں آرکیسٹریشن کا استعمال اتنا نہیں تھا اس زمانے میں بھی تھا اس زمانے, زمانے میں بڑا ڈگنیفائڈ آرط برال نے جو آرکیسٹریشن کی ہے وہ اس زمانے کے آج کل کے بھی اگر مقابلے الیکٹرانک جو ساز اب آگے ہیں نا وہ نہیں تھے مگر آرکیسٹریشن اس زمانے میں بڑے کمال کی ہوتی رہی آپ یہ نہ سمجھیے مگر سوریا کی بات کر رہا تھا سوریا کی جو میں نے خوبی دیکھی تھی وہ یہ تھی چونکہ سیکھی ہوئی نہیں تھی وہ تو وہ نہیں اسے اسے پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کہلارہا ہے مجھ سے کہ یہ کوئی مشکل بات ہے اگر تو پروفیشنل ہوگی مثلا میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ میرے جو استاد توکل حسین خان وہ شرتوں کا استعمال کرتے ہیں اب شروتی ایسی چیز ہے کہ جو سر سے پورا مکمل سر نہیں ہوتی مگر اس کا شیڈ ہوتا ہے اگر تو آپ ڈپریس موڈ میں ہیں تو اس کا لوڈ شیڈ ہوگا فلیٹ کہتے ہیں آپ اگر آپ ذرا ایگریس موڈ میں تو شارپ اس کا شیڈ ہوگا ایکسپریشن کے لیے شورتی سوال ہوتی ہیں. تو اس بھی جاری کو پتہ شرتی کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی تو وہ بلوٹنگ پیپر کی طرح جو میں کہہ رہا ہوں وہ چوس لیتی جیسے اس کو امیج آ جاتا ہے جیسے میں نے کہا دو دفعے کہا ویسے کہنا شروع کر دیا کیونکہ وہ جانتی نہیں یہاں پہ میں نملور جہاں کی بات کرتا ہوں آپ سے کہ انہوں نے باقاعدہ سیکھا بکول ان کا خود آپ کے اور وہ ہیب بھی فیک بھی ہے کہ انہیں پورا جچا تلا نوٹ لگانا جو ہے وہ سیکھا انہوں نے اپنے اتساہ سے کہ یہ ہے گندھار پورا یہ مکمل ایسی یہ شکل ہے یہ لگنا چاہیے تو اگر انہیں میں سرتی کو کہلانا چاہوں گا تو انہیں تکلیف بھی ہوگی اچھی بھی نہیں لگے گی انہیں اگر اچھی لگے گی بھی مگر چونکہ انہوں نے پورا ٹریننگ انہیں یہ ہے کہ سر کو پورا بھرپور لگانا چاہیے سمجھے نہیں تو ان کے لیے ذرا یہ ڈفیکلٹ ہوگا اس مگر جو جانتا ہی ایک چھتی کیا بلا ہے وہ تو جانتی ہے جو جانتی جیسے سریا تھی تو آپ کہیں گے وہ کہنا شروع کر دے گی آپ کے پیچھے انٹیلیجنٹ تھی وہ وہ بہ کاپی کر لیا کرتی تھی کہ جہاں میں نے کو نرم کیا نرم کر لیا جہاں میں نے ویسے کیا ویسے کیا تو مثلا مجھے یاد اچھی تھی انتظار میں میں نے گانا لیا تھا وہ جانے والے رہے بڑا پاپولر گانا تھا وہ تو گانے کو جب ٹیک میں نے سنے ایک ٹیک بڑا پرفیکٹ تھا اسی ٹیک میں ایک اوپر جا کے آواز ذرا شروع کی جیسے ہوتی ہے نا نادا نسب نور جہاں سے استعمال کی وہ تو میرے یہی ڈر تھا کہ میں جب ان سے کہوں گا کہ مجھے یہ ٹیک پسند ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ نہ رکھو کیونکہ ان کی وہ آواز کی مگر چونکہ آرٹسٹ ہے ایکسپریشن کو سمجھتی ہے تو خود ہی کہنے لگیں کہنے نہیں جب جب طبیعت جب دل, دل گھبرا رہا بھرائی ہو آپ کی طبیعت جسے بھرانا کہتے ہیں، آواز بھرا جاتی ہے تو خود بخود ہی نوٹ ذرا آپ کم لگاتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھا لگتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں خوبصورتی کا استعمال ایکسپریشن کے لیے ہوتا ہے جب اپنے جو ایکسپریس جو کچھ کر رہے ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ہوتا تو یہ وہ خود بھی جانتی بہت بڑی آرٹسٹ ہیں کہ یہ جو اگر آواز ذرا کمزور کر کے لگایا گیا ہے تو یہ اس اس, اس اس لفظ کے مطابق ہے اس جذبے کے مطابق ہے جس, جس کا ظاہر کیا جا رہا ہے چناچے انہوں نے فوراً کہا مجھ سے کہ نہیں جذبات میں تو ایسا ہو جاتا ہے یہی رکھی میں ڈر گیا کیونکہ یہ تو مکمل بھرپور سروں کی ہیں اپنے حامی ہیں وہی وہ چاہتی ہیں تو کہیں وہ یہ نہ کہ نہیں نہیں یہ نہ رکھو اس میں میری آواز نہیں ہو گیا مگر انہوں نے خود ہی خود کہا کہ نہیں یہی رکھی ہے یہ بہت اچھا لگتا خاصا آپ کو جو آپ نے میوزک بھی رہے آپ کو یہ نہیں کہ اس کا جواب دینے سے اس لیے گریز کر رہا ہوں کہ میں ناراض نہیں کرنا ناراض ہوتے ہیں تو مجھے دیجئے آرٹ کی بات ہے ایسی بات نہیں ہے تو ہمارے ہاں اس وقت موجودہ دور میں ورتھ وائلڈ میوزک ڈائریکٹر کوئی بھی ڈیٹ از مائی کنسیڈرڈ فیلڈ چوریاں بھی کرتے ہیں اورکسٹریشن کی بھی چوری کر لیتے ہیں گانوں کی بھی چوری کر لیتے ہیں ایکسپریشن جو ہے جذبات کی ایکسپریشن جو ہے پتہ ہی نہیں ہے نہ کر پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو سبھی گانے ایک سے لگتے ہیں جو بھی سن لیجیے آپ اب کلب کا گانا گانا ہے اس میں کیا ایکسپریشن آئے گی ایک سیکسی سیکس ہے نا بولیے اب انہوں نے ہیروئن کو گانے بھی ہر گانا ہی سیکسی بنا بنا کے دینا شروع کر دیے تو وہ جو میوزک کا جو کام ہے مختلف جذبات کا اظہار اس آزار پہ کوئی بھی خادر نہیں ان میں سے جو کام کر رہے ہیں ایکسیپشن تھی ہمارے اپنے ماسٹر عنایت حسین تھے وہ یہ کام کرتے تھے کے سیکھے ہوئے تھے باقاعدہ ان کے گانوں میں ایکسپریشن بھی آتی تھی الفاظ کی آتی تھی. مگر اب جو آگے ہیں نسار بدمی ہے یہ بھی کچھ ایکسپریشن کے سلسلے میں کر سکتے ہیں مگر جنرل جو آپ کا لاٹ ہے وہ ایکسپریشن کے لحاظ سے ایکسپریشن کے بالکل نا اہل ہے وہ جانتے نہیں ایکسپریشن کیا ہوتے ہندوستان میں جو کمپوزر تھے ان کے بارے میں ہندوستان میں تو آتے رہے ہیں مطلب ابھی میں نے سلیل چودھری کا نام لیا تھا میں نے ایس ڈی کا نام لیا تھا اور بھی کسی زمانے میں سی, سی برال جو ان کا بابا آدم ہے ان کا وہ ایسے ایسے اچھے گانے دے جاؤ. ایسے آرکیسٹریشن کر چکا ہے جو ویسی اب بھی نہیں ہوتی خصا جس طرح ہمارا آہستہ آہستہ کلاسیکل میوزک ختم ہوتے جا رہا ہے اسی طرح, طرح یہ جی میں کہ میں کوشش ہم یہی کر رہے ہیں اور ان شاء ختم ہونے نہیں دیں گے چونکہ میرے ساتھ اس میں تعاون کیا ہے انہوں نے خالص پٹ صاحب نے بھی ڈاکٹر جنرل نے جو بھی این سی اے کے صاحب بھی بڑے اسی چیز کے حامی ہے کہ اس چیز کو ختم ہونے سے روکا جائے اور ہم اپنی پوری مساعی جو ہے وہ اسی طرف لا رہے ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں ملتی تھی تو میں نے ان سے پیسے لیے اس لیے لیے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے پاس پیسے آئیں ان کو ملیں جانے کا شوق تھا ہو چنچہ اگر فتح علی سے میں نے گوایا ہے یا سلامت علی سے کمایا تو ان کو آٹھ ہزار دس دس ہزار روپئے بھی پہنچ گئے ان کا اور بھی جن سے جو ہے سب کو معقول پیسے دے کے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان لوگ قدردان ہیں پیسے دیتے ہیں اگر آپ ویسے ان سے کہتے کہ لو بھی کو سنا دو جائے تم تو انہیں کیا ضرورت پڑی تھی وہ کرتے تھے تو ان کو جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے کلاسیکل میوزک کو فائنینشیلی تو یہ تو آگے نہیں بڑھے گی سب سے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے فائنینشیل ایسی اسٹیبلٹی کر دی جائے کہ یہ اس طرح سے بے نیاز ہو جائیں کتاب آئیں آپ کا وہ کیوں بھاگ گیا تھا یہاں سے بڑا غلام اسی لیے بھاگ گیا تھا یہاں تو مہینے بتیس روپئے نہیں وصول ہوتے ہوں گے تو اسی طرح جو ہمارا لوک سنگیت ہے وہ بھی آہستہ کیونکہ شہروں کی طرف آرگنائزیشن ہوتے جا رہا ہے جو سنگر شہروں کی طرف آتے جا رہے ہیں وہ بات نہیں کیونکہ میری پرسنل فوک جو میوزک ہے وہ تو چلا آیا ہے اور چلتا رہے گا कि चाहे कितने भी लोग आपके यहां पर शहरों में आ जाए मोस्ट ऑफ जो आपकी पॉपुलेशन है वो तो वही रहे एक बात और फिर दूसरी है कि फोक सॉन्ग का मतलब आप यही ना समझिए कि फोक सॉन्ग का मतलब ये है कि साहब जो देहातों का फोक में देखना फोक सॉन्ग आपके शहरों में भी पैदा हो जाएगा पं सर अब इसके ये गाना आपका जो है नेशनल सॉन्ग है चला है सोनी धरती बोले اٹ از آلموسٹ بھی کم ہے فوک سانگ مگر یہ تو دیہات کا گانا تو نہیں ہے یہ آپ کے شہروں کا گانا ہے یہ جیو پاکستان پاکستان انہیں سہولانے کے گانے بھی بات کر رہا ہوں اب اس لیے سلسلے میں میں چونکہ ان لوگوں کا نام آ ہے کہ یہ جو پاپ میوزک کے لوازمات ہیں ایک الیکٹرانکس جو ہیں آپ کے گٹاریں ہیں آپ کے یہ ہیں میں ان کے ان کے خلاف بالکل نہیں ہوں ان کے استعمال کے سراسر کے میں, ہوں مگر یہ ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں جو ان کے سارے سے بنائی جا رہی ہے بلگر ٹائپ کی میوزک وہ پاپ اس ٹائپ کا پاپ جس میں سیکس اور سوا کچھ نہیں ہوتا اور چونکہ وہی لوگ یہ کر رہے ہیں فلم میں گٹاروں پہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اب وہ کیمرہ زوم کر کے جا رہا ہے اور وہ یوں ہل رہی ہے وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جو, جو خوراکات جو ہو رہی ہیں اس کے لیے وہ اپنا استعمال جو الیکٹرانک سالوں کا وہ برا ہے مگر اس کو اگر سوٹیبلی استعمال کریں جیسے کریم شاہب الدین آپ کے کرتے ہیں اس میں ٹی وی پہ کرتے ہیں سہیل رانا کرتے ہیں بچوں کے لیے بھی کیا ویسے بھی کیا سونی دھرتی کا ذکر کیا دٹ از دس از دا رائٹ ڈائریکشن ٹوڈ بچ جس میوزیشن کو تو وہ آپ والی بات کہ چاہے لوگ کتنے بھی چلے ہیں بول تو دیہات میں دیہات میں پھر بھی لوگ رہیں گے فوک سانگ وہیں پھر بھی رہے گا اور پھر فوک سانگ دیہات کا اگر ہے تو شہروں کا بھی فوک سانگ ہوتا ہے مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ اپنی یہ جو سبیا بیگم ہیں ان کے والد کا کیس چلا تھا کسی زمانے میں کہ سبیا بیگم کی جو والدہ تھیں تو دیور ان لو بوتھ آف دم تو شی کیم ہوئے اسٹے ٹوگیدر تو ان کے ان کے والدین نے شاید اب کا کچھ کر دیا ان پہ اب یہ شہر کا واقعہ ہے گاؤں کا واقعہ نہیں ہے تو چنانچہ کورٹ روم میں کھڑے ہو کے انہوں نے جو سامنے کٹہرے میں اپنے کھڑے ہو کے جو گانا گایا جو جب ادھر سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہہ دیا تو وہ دیٹ بکیم اے فوک سانگ یہ اس زمانے میں بالوں کا بالو بالو کر کے ایک بڑا مشہور ہو گیا تھا فوک سانگ تھا مگر وہ بہار سے نہیں آیا وہ آپ کے شہر کے ایک میجسٹریٹ کا کمرے میں کمپوز ہوا سمجھے تو آپ کا یہ کہہ دینا کہ دیہات کے لوگ شہر میں آ جائیں گے تو فوک سانگ پہ کوئی بالکل کچھ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ شہر میں بھی مزدوروں میں بھی مل ورکرز میں جو ہیں ان میں بھی اب مل ورکر کا جو ایک بن جائے گا کوئی بھی تو دیٹ از آلسو بیکم فوک پارٹ آف دا فوک لور پھوک لور لیے نہیں کہ دیہات کے دیہات میں یہ پہاڑوں پہ جائیے تو وہی پھوک لور ہے لو تو آپ کے ملوں میں آپ نے جو میوزک دیا ہے فلموں میں وہ اس میں یکسانیت تو نہیں ہے وہ بالکل ورائٹی اس کے اندر بڑی وہ ہے لیکن اس میں ہر میں آپ کا ہال مارک نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی جو سبدار میوزک سننے والا ہے وہ یہ پہچان جائے گا کہ یہ خوشی جنور کا میوزک ہے بات یہ اچھی بات بھی ہے کہ ایک آپ کا سٹائل تو ہونا چاہیے کہ آپ آرٹسٹ کا ہمیشہ سٹائل ہوتا بھی ہے تو وہ اس میں تو میں کو نہیں سمجھتا بلکہ اب یہی اندازہ کر لیجیے کہ میں نے آج پینتیس سال کے بعد آج میں ہی رانجا بناتا ہوں تو وہ بھی پاپولر ہوتی ہے اس میں میں نے سٹائل تو میرا اپنا ہی ہے ایک اور بات ہوتا تو کہ میں نے آج تک آپ کے ریڈیو سیلون سے میرے گانے پرانی فلموں کے گانوں میں میرے گانے بجتے ہیں اور اکثر بجتے ہیں اتنے اور کسی کے نہیں بجتے رہے یہ تو خیر وہاں تو کہہ سکتے ہیں آپ جی وہ پرانی فلموں کے گانے ہیں چونکہ اس پروگرام میں آتے ہیں میں آپ کو ریسنٹ واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دن میں ریڈیو پہ میرے بچوں نے سنا تو کہنے لگی اپنا فوجی بھائیوں کا پروگرام انڈیا کا کو بیس فوجی بھائیوں کی فرمائش اب گانا چلا میرا پروانے تو جا کہا جا سوریا نے گایا ہوا تو میں بڑا حیران پہ لیا تو حیران ہوا بعد میں پتا چلا کہ اب انہوں نے ایک لانگ پلنگ ریکارڈ سوئیا کے گانوں کو ایشو کیا ہے جس میں میرے دو گانے تھے اس میں ایک یہ تھا میں یہ کہتا ہوں اب جو فرمائش آتی ہے نائنٹین سیونٹی فائیو میں ایک گانے کی لانگ پلنگ ریکارڈ میں سن کو فرمائش دے رہے ہیں اس کا مطلب اب بھی اس کی وہی اپیل یہ تو مانے گا تو آپ کا یہ کہہ دینا کہ یہ کہہ سا کو وہ ربیش جو ہے وہ ناٹنس ہو سکتی ہے ایک اسٹائل ہو سکتا ہے وہ سراسر غلط ہے نہیں خزاں میں تو اس کی باغی تعریف کر رہا تھا کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اکثر جو لوگ موسیقی ذمہ دار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا ہر گانا ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن اسے ایک اسٹائل کی بات ہے بہت خوشی ہوئی یہاں آ کے میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ یہاں کلاسیکل میوزیشین ہے امرا بندو خان کو ریکارڈ کیا ہے اسد علی خان کو ریکارڈ کیا ہے اپنے رمضان خان دلی والے کو ریکارڈ کیا ہے حیدر آباد کے وہ ہیں اپنے مندور خانی اپنے کیا نام ہے فتح علی احمد علی ہیں حمیر علی فتح علی تو ان سب لوگوں نے تو دیر ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں آپ کو میں انتظار لے کے جب گیا انڈیا میں بیچنے وہاں ریلیز ہوئی تھی وہ پکچر ان دونوں اپنے خان صاحب غلام علی خاں ہو وہاں تھے اور وہیں تھے مالاواڑ ہل پہ رہتے تھے تو میں ان سے ملنے چلا گیا کیونکہ جانتا تو وہاں بیٹھے چار پائی سے اٹھ کے آئے میری طرف ہاتھ بڑھا کے میرے گلے لگا یار کیا میاں کی ٹوڑی تم نے بنے گانا گانا شروع کر دیا انترا کہنا شروع کر دی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے فلم کے لیے گانا بنایا اور اتنا بڑا خان صاحب ہے گانے کو سمجھتا ہے تو میں نے ان ویری ویریبلی دیکھا ہے کہ روشنارا بیگم ہے سلامت خاں ہے فتح علی ہیں امانت علی خاں مرحوم سے اب یہ لوگ ہیں یا ہوں مراب بندو جان مراپ بندو خاں سے ملا ہوں ان کے بھائیوں سے ملا ہوں جب, جن کا گایا سبھی لوگ میرے گانے جتنے بھی میرے گانے انہیں گانے یاد میرے ان کے بھائیوں نے مجھے گانے سنا جس کا بھی پروگرام ہو میرے گانا گا کے سنایا کہ صاحب آپ نے وہ گانا بڑا اچھا بنایا میں تو کہتا ہوں میوزک اس لیے کوئی انٹیگریٹی ہے میرے میوزک میں کہ عوام نے تو پسند کیا اللہ کی مہربانی وہ تو خدا دیتا ہے جو قبول احمد جسے دے دے کہ جو پروفیشنل ہیں وہ بھی مجھے دا دے اور اتنے رسپیکٹفلی وہ لوگ مجھ سے ملے اس سے بلکہ اب جب میں نے روشن آرا بیگم سے کہا کہ صاحب کہ یہ میرے لیے کلاسیکل میوزک آپ ریکارڈ کیجئے چار ایل پی تو انہوں نے ایک شرط بھی رکھی تھا کہ خورشید صاحب آپ ایک وعدہ کیجئے میں نے کیا کہنے جی کہ آپ لائٹ کلاسیکل میرے لیے کمپوز کریں آپ میں اس کا بھی آپ کمپوز کر کے دیں گے ریکارڈ بنائیں تو میں نے کہیے میں وطا کروں ایسے جب ان سے بات ہوئی تھی امانت علی سے بات ہوئی وہ بھی ان کا بھی اب میں نے اسد سے بھی کہا تھا اسد امانت علی سے کہ میں تمہارے لیے کمپوز کروں گا خوشی مجھے اسی بات کی ہوتی ہے کہ جو جانتے ہیں یہ کام عوام تو اللہ کی مہربانی سے مجھے پسند کرتے ہیں عوام کا بھی میں مشکور ہوں اللہ کا تو میں شکر ادا کرتا ہوں ہمیشہ یہ تو اللہ کی دینا جیسے بخش دے کہ جو کرنے والے ہیں وہ بھی دا دیتے سب سے بڑی بات تو یہی ہے جو آپ تمام تر موسیقی روایت ہے اس کو پوری طرح جانتی ہیں تو ظاہر ہے یہی بات ہے اور پھر اس کا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں جو روایت ہے جو میں نے جس میں سے گزرا ہوں اس کو میں ایکسپلائڈ کر سکتا ہوں اپنے لائٹ میوزک میں بھی تو یہ چیزیں انہیں پسند آتی ہوں خاصا خاصا میری میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ آج کل کلاسیکل میوزک کو پرزرو کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ تو ہماری نصر موسیقی کے لیے بلکہ کلچرل لائف کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی تو اس کے بارے میں آپ کو سنائیں گے ہاں جی سب سے بڑی بات جو تھی نا وہ یہ ہے کہ بڑے جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ جو بڑے استاد تھے جو یہ کام جانتے تھے جو سکھا سکتے تھے وہ تو ایک ایک کر کے چلے جا چکے اب عوام جو کلاسیکل میوزک سیکھنا چاہیں گے بھی یا جنہیں جی شوق ہو ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو میں نے یہ جو دس ایل پی بنا رہا ہوں جس کا نام راگ مالا رکھا ہے اس میں ان سب بڑے گانے والوں سے میں نے مختلف راگ گوائے ہیں ان سے پہلے میں نے نریشن رکھی ہے ہر رات پہلے تین تین منٹ کا راگ ہوگا ویسے وہ کہ یہ فلاٹ آٹھ کا راگ ہے اس میں یہ سر نہیں لگتے یہ لگائے جاتے ہیں آروہی میں یہ نہیں لگتے آروہی میں یہ لگتے ہیں اس کا وادی سورج جس سروں پہ زور رہتا ہے وہ یہ ہے اس کی خاص پہچان یہ ہے اگر کسی راگ سے ملتا ہے تو اس سے یوں علیحدہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ تین منٹ کی چیز ہے اس تین منٹ چیز کے بعد دوسرا راگ آ جائے گا اگر پہلے ایمن تھا اب شدھ شدھ کلیان آ گیا پہلا اگر انہوں نے سلامت خانے گایا تھا روشن آدھا گا رہی ہیں مگر اس سے پہلے بھی میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ اس ٹھاک کا راگ ہے یہ وادی اس کی یہ راگ روہی ہے یہ اپروہی ہے یہ وادی سور ہے یہ سماجی سر ہے اسے یوں گاتے ہیں اسے کرتے ہیں تاکہ جو بھی وہ گانے سنیں میرے وہ ایل پی سنیں اور راگ سنیں اس سے معلوم ہو جائے کہ یہ راگ میں کون سے سر لگتے ہیں کیسے لگتے ہیں اور اس کی خاص ماہیت اس کی شکل خصوصیت اس میں کیا ہے تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں ہمارے راگ کم از کم سو راگ جو ہمیں اکٹھے کر لیے ہیں اس وقت اس کی تعلیم عام لوگوں میں عام ہو جائے گی اس کے ذریعے سے وہ نہ صرف جاننے لگیں گے یہ راگ کیا ہیں ان کے وادی کیا ہیں سمادی کیا ہیں بلکہ یہ کہ جب وہ اپریشن جو اس کی جو ہے وہ کر سکیں گے سب سے بڑا مقصد تو یہ تھا کہ में لوگوں میں بھی پتہ چل جائے انہیں کہ یہ درباری بتا ہاں درباری گئی بہت اچھی درباری کہ درباری ہے کن سروں کی کیا پہچان ہے اس کی تاکہ انہیں زیادہ لطف پائے تو اپریشیٹو لسنرس کے لیے بھی یہ میری راجمالا جو ہے وہ تو امپورٹنٹ ہے ہی مگر اب جو نئے سیکھنے جو پروفیشنل ان کو تو وہی جو جو کچھ بتایا جا چکا وہی ہے تو ان کے لیے بھی سو اور راگ ان کے سامنے موجود ہیں اچھے استادوں کے گائے ہوئے سارے راگ ہیں ان کے متعلق معلومات ہیں تو ایک ایجوکیٹو انٹرپرائز یہ نہ صرف یہ پرزرو کرے گا میوزک کو بلکہ یہ ایڈوانس بھی کرے گا اس لحاظ سے کہ لوگ اسے سے ہمارے بہت سے ایسے جو جسے آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی خواتین ہیں دو چار خواتین کو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ سیکھنا چاہتی ہیں لیکن استاد اچھی نہیں ملتی یا استاد ملتے ہیں تو وہ پوری طرح تعلیم نہیں دیتے یہ جو ہے آواز لگانے کا طریقہ گانے کا طریقہ اس کے لیے تو استاد ضروری ہے اب وہی بات رہ جاتی ہے سوریا کے مطلب لگا تھا کہ جس سن کے وہ چوس لے بلاٹنگ پیپر کی طرح اس پہ نقش کر ہو جائے تو اس طریقے سے کہ میرے راگ مالا میں راگ سن کے تو وہ ایک کوئی بھی شوقین جو ہے اسے یاد کر لے مگر آواز کو کیسے لگاتے ہیں کس دھپ سے لگاتے ہیں اس کے لیے تو ہمیشہ استاد کی ضرورت رہے گی میں جیسے پریکٹس کے طور پر جیسے کریں گے سیکھ لی آپ نے آواز لگانا آپ کو آواز لگانا آگے ہے باقاعدہ سیکھ چکے ہیں اب آپ راگوں کی تلاش میں ہیں تو اس کے لیے تو اس سے بہتر چیز ہی کہیں نہیں آپ کو ملے گی آپ کا تمام جو انٹروڈکشن ہے وہ بھی ہوگا راگ کی شکل کے مطلب سب کچھ بتا دوں گا پھر راگ کی شکل سامنے آئے اور اچھے استادوں کی گائی ہوئی ہوگی تو اگر وہ سیکھنا چاہیں گے تو پھر سکتے ہیں عام طور پہ جو ہمارا کلاسیکل ریکارڈ ملتی ہیں وہ بیس پچیس منٹ سے کم کا نہیں ہوتا تو وہ میرے خیال سننا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے جیسے تین چار چار منٹ کے راگ سننا آسان نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ایک لانگ پلینگ ریکارڈ میں ایک لانگ پلینگ ریکارڈ ہے اس میں دس راگ ہوں گے کسی ایک راک, کلیان تھاٹ ہے اس کے کم از کم دس راگ ہوں گے ان کے نریشن ہوگی ایک لانگ پلینگ ریکارڈ ہے کا اس میں کے جو راگ ہیں دس, بھی ہوں کافی میں تو بہت سے راگ ہیں تو یہ سارے ٹھاٹھوں کے ذریعے سے اور پھر میں بتا دوں گا یہ ٹھاٹھ کا مطلب سکیل ہوتا ہے کہ یہ جو سکیل ہے مطلب کلیان کی سکیل ہے اس کے کون سے نوٹ ہیں کہ باد اگر آپ ایک سور سار مقرر کرتے ہیں تو وہ دے گا ماپا دام سر کون کون سے لگتے ہیں اس میں یہ کلیان ٹھاٹ ہے اس کے بعد جتنے راگ ہیں وہ انہی سات سروں میں اتنی تعلیم پہنچ جائے گی ان لوگوں تک کہ ٹھاٹھوں کا پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں ٹھاٹ کا راگ ہے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں فناسر نہیں لگتا یہ پتہ چل جائے گا کہ راگ اس سر پہ زور رہتا ہے یہی تعلیم ہے اور کیا ہے اتنا کچھ تو جان پائیں گے نا بولو میوزک کا جو رہے تھے کہ وہ سننے کی تربیت بھی ہو سکتی ہے ہاں اصل میں مین پوائنٹ تو یہی ہے کہ سننے والے جو ہیں وہ بھی سننے میں اپریسیشن جو ان کی ہے اس کی اہلیت بڑھے گی ان کی وہ زیادہ لطف ہو سکیں گے یہ خاصہ کب تک آ جائیں گے ریکارڈ کے اندر کیا ہے یہ جو گھرانوں کے ریکارڈ ہیں تو جن میں تو صرف گھرانوں کی چونکہ گائےکی کے ان کے پٹیالے والے کیسے گاتے ہیں شام جو چوراسی والے کیسے گاتے ہیں کرانے والی روشن آدھا کیسے گاتی ہیں تو وہ تو ہم فوراً ایشو کر دیں گے دو مہینے تک کمپلیٹ ہو گئے اب ان کو ریکارڈ ڈسکر کیونکہ میں ان کو کر رہا ہوں اس میں سٹیریو میں تو سٹیریو ڈسک کاٹنے کی بھی ان کی مشین آ رہی ہے اس مہینے میں آ جائے گی تو پھر یہ ڈسک کاٹیں گی اینی ایک مہینے ڈیڑھ مہینے تک یہ آ جائیں گے اسٹیریو میں آئیں گے کیونکہ آج کا رواج اسٹیریو کے چل ہے کیسٹس پہ بھی آ جائیں گے مگر یہ گھرانوں کے یہ سمجھیے آپ کے ایڈوانس کورس جس نے راگ یاد کر لی ہیں آپ وہ کسی خاص گھرانے میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے فتیلی خان کی گائکی میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے یا کرانے کی گائکی میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہے یا وہ اپنے ایک اپنا ہی بنانا چاہتے ہیں سب کی گائکی دیکھ کے اس میں کیا اچھی چیز ہے اس گائکی میں کیا اچھی چیز ہے سب کو مل ملا کے اپنا بنا سکتا ہے تو یہ تو ایڈوانس سمجھیے وہ ایلیمنٹری چیز ہے جو راگ مالا جسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف راگوں کی شکلیں تین تین منٹ کی اور ان کی خصوصیات ان کے جو بھی ہیں کریکٹرسٹکس ہیں ان کا ٹھاٹھی او روہی وادی سمادی یہ سب یہ سب باتیں معلوم ہو جائیں تو یہ جو ہے اس میں چونکہ میں نے نریشن بھی ساتھ رکھنی ہے تو نریشن ابھی میں نے ریکارڈ نہیں کی اب جب سب کمپائل ہو جائیں گے تو ان کو میں تھاٹ وائز کر کے ایڈٹ کر کے تو پھر ہر راگ سے پہلے میں جو کچھ میں نے نیریشن دینی ہے وہ کر دوں گا پھر اس کے بعد ڈسک بنے گی تو یہ البن ان میں تین مہینے لگیں گے تین مہینے تک تو یہ آ جائے گی راگ مالا مگر وہ جو ہیں ہمارے اس کے گانے گرانے کے وہ دو تک ہو جائیں گے